الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين طال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبر وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکم ہم دو ثناء کے بعد عالی مرتبت علماء کرام مبلغین سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دس محرم الحرام ہے اور یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں لے کر طلوع ہوتا ہے ویسے تو ہر دن امام حسین کا دن ہے لیکن دس محرم الحرام کو ایک خاص نسبت ہم سے وہ صدیاں قبل دوپہر کے وقت عظیمت کی جو داستان انہوں نے رقم کی تھی آج پہلے امام کائنات کے گوشے گوشے میں ان کو خراج پیش کر رہے ہیں اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے جتنے امام حسین کے لیے بہے اور اتنی آہیں اور سسکیاں کسی کی محبت میں نہیں ہوئیں جتنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہم کے لیے ہوئی صدیاں اداس ہیں حضرت امام حسین کے لیے نوازاہ رسول نے عظیمت کی جو داستان رقم کی اور جس طرح انہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو اٹھا لیا اور اپنا گھر لٹا کے دین کو لٹنے سے بچا لیا آج ہمارا ایک, ایک عزو بدن ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے ہمارا دل ہمارا قلب ہماری آنکھیں ان کے حضور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں علماء سے آپ نے اس عنوان سے بہت ساری باتیں سنی اور محبتوں کے نغمے بچھڑے چھڑے رہے کربلا کی یاد بھی تازہ ہوتی رہی اور زخموں سے خون بھی بہتا رہا اور آنکھیں آنسوں کے خراج بھی دیتی رہیں یہ ان کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کا انداز معاشرت آپ کی زندگی اور آپ کی عظیم قربانی ہم سے اس چیز کو طلب کرتے ہیں کہ ہم ان کے اس کو اپنائیں چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے میں دو چار باتیں جو حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم روشنی لے کر کے اپنی زندگیوں میں ڈال سکتے ہیں رضائے الہی کا حصول یہ امام کا متمََ نظر تھا اور اس کے لیے ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ گزرتی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی قربت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اور اپنا سب کچھ لٹا دینا یہ بندگی کی معراج ہے شہادت کو شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ شہید اپنے خون سے سچائی کی گواہی دیتا ہے اللہ کی توحید کی اس کے دین کی گواہی دیتا ہے اور یہ بہت اونچا منصب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے آپ کے پورے خاندان کو اس بات کا علم تھا حضور کی زبان سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی لیکن کسی ایک نے بھی آ کے حضور سے نہیں کہا حضور دعا کر دیں یہ مصیبت ٹل جائے اور کربلا میں جو مشکلات آنے والی ہیں جن کی خبر دی جا رہی ہے وہ مشکلات ان پر نہ آئیں آپ تاریخ پڑھ لیں نہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا ہے نہ مولا کائنات نے آ کے عرض کی ہے نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا ہے نہ حضور نے کہا ہے کہ مالک حسین سے شہادت ٹال دیں بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا یہ نکلتی ہے اللّہ عاطل حسینہ صبر و اجرا اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے اجر بھی بخش دے تو حضور نے کیوں کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو شہادت نہ ملے وہ تو اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے محنت کراتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا تو میں نے جو اس کو محنت کروائی ہے اس کے امتحان نہ ہوں وہ کہتا ہے یہ امتحان گاہ میں جائے زمانے کو پتہ چلے کسی استاد نے پڑھایا تھا تو حضور حضرت امام حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اسے صبر بھی دے اجر بھی دے جب کربلا میں حسین پیاس کاٹے تو پھر بھی ان کی زبان پر شکایت کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی تھی حضرت امام حسین واقعی حضور کے کندوں پہ کھیلے تھے حضور نے ایسے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا تھا اور یہ صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نہوں نے دیا ورنہ اگر یہ چاہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آ کے سلامی نہ کرتے یہ تو حوض کوسر کے وارث کے نواسے ہیں ایڑیاں رگڑتے تو چشمے نہ پھوٹتے یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا گو تھے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب امام زہری کہتے ہیں کہ جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور بیڑیاں پہنائی گئی سب سے زیادہ دکھ حضرت امام زین العابدین نے دیکھے کھلی آنکھوں سے یہ منظر کر کا سارا نے دیکھا ہے. کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابین کبھی بھی ہنسے نہیں تھے اور کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال لی گئی اور قید میں ڈال دیا گیا امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے امام زین العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہے ہو میں نے کہا حضرت آپ کے ان ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں پیغمبر زیادہ ہو دنیا کو دین دیا ہے اور آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے کہا یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالیں اور امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے امام زین العابدین فرمانے لگے زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں آپ نے جھٹکا دیا زنجیریں ٹوٹ گئیں کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی اگر حضرت امام چاہتے لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستان رقم کرنی تھی اور وہ زمانے نے دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کی سیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں اور اپنے فکر کی اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آپ پہنچے تو پھر, پھر ہمارے قدم ڈگ منگائے نہ پھر ہمارے پاؤں میں لرزش نہ آ جائے ہمارے زوردار نعرے اور ہمارے پرجوش کتاب خطاب ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے فلسفے وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا تو ہم نے اپنی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انھو کی اس فکر کی روشنی میں کرنی ہے تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے تو پھر ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں یہ جو مسلح کی امامت ہے میں اپنے اس جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا یہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت صبرا ہے چھوٹی امامت ہے اور یہ تخت و تاج کی امامت جو ہے یہ امامت کبرا ہے بڑی امامت ہے ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے نماز نہیں ہوگی اگر کسی شخص کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز واجب العیادہ ہے تو یہاں تو داڑھی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے تو امامت سغرا میں ہماری یہ احتیاط ہے اور جہاں امامت کبرا کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں سوچنا ہوگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا و مصر و لا با <يُبَائُو> یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے یزید فاس کے مولن تھا یزید شراب پیتا تھا مسلمانوں کا قاتل تھا فاجر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی تھی تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا اور ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور تاریخ کر کی کہ پڑے آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا امام کا سر نزے کی نوک پہ تھا لاشے گھوڑوں نے رون دیے امام کے ہاتھ کدھر گئے شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا امام کی عظمت کا پہرہ رب نے دیا اور ان کی آبرو کا پہرہ رب نے دیا امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا آٹھ دن کے لیے آج ہی جاتا ہے نا مدینے میں رہتا ہے اور جب چھوڑتا تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتی کسی نے پوچھا تھا حج کا ماجرا تو میں نے کہا تھا کابت اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے تو آٹھ دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے اور جس نے زندگی مدینے میں گزاری ہے جو پیدا مدینے میں ہوا جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو آزم چشتی مرحوم جب مدینہ تو رسول میں آخری حاضری پر گئے تو بیمار تھے ویل چیئر پہ تھے تو انہوں نے الوداع ہوتے ہوئے خادم سے کہا کہ میرا رخ حضور کے روزے کی جانب رہنے دو اور کچھ پیچھے سے کھینچو اور جب وہ نظارے نگاہوں سے اجل ہونے لگے تو اعظم چشتی مرہوم نے کہا کہ جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم جہاں بدن سے نکلتی ہے آزم کوئی آساں ہے مدینے سے جدا ہونا تو اپنی فکر کی آبیا کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا شہر خوبہ بھی چھوڑا پھر مکہ تلمکرمہ بھی چھوڑا آٹھ للہج کو مکہ تلمکرمہ چھوڑا تاریخ پڑھیں آپ اور منا میں آٹھ دلہج کو لوگ جمع ہو رہے ہیں اے تماشا گاہے عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا امیر اب یہاں مجھے اقبال یاد آئے مدعاش سلطنت بوتے اگر خود نہ کر دے وہ چنی ساما سفر اقبال کہتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کا مدع سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کرا ٹوٹل ایک سو افراد ہیں بچوں اور خواتین کے سمیت اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے اللہ اکبر مکے میں پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں لیکن آپ مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ترمہ بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو تیس ہزار کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا ہونے کا اندیا دیتا ہے آف مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے یزید کا مکرو چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے اور قیامت تک لوگوں کو 10 اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے آج دین کی قدر پمال ہوں اور ہم ڈھب سے بات بھی نہ کر سکیں تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا ہوگا حضرت امام حسین سے سیکھا جا سکتا ہے صبر اور استقامت کا سلیقہ کہ انہوں نے کس طرح صبر کا امتحان دیا ستاون اٹھاون سال کی عمر کا شخص ہو اور اس کو یہاں سے چل کے باہر وضو خانوں تک تین سے چار مرتبہ جانا پڑے تو سانس پھول جائے گی اور حضرت امام حسین ایک بار نہیں گئے اکہتر بار لاشیں لینے گئے اکہتر مرتبہ لاشیں لینے گئے اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں اپنے بیٹوں کی جوان بیٹے کی لاش اٹھانا تماشا لبے بام نہیں ہے کسی کا جواں بیٹا فوت ہو جائے سارے گھر والے دلاسا دے رہے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں سنبلتے نہیں ہیں ایسے مناظر آپ روز دیکھتے ہیں جنازہ اٹھتا ہے تو دس آدمی تھام کے لے جا رہے ہوتے ہیں یہ کون ہے کہا اسی کے جواں کی لاش جا رہی ہے جواں بیٹے کی لاش ہو دس آدمی سنبھالا دے رہے ہوں اور باپ پھر بھی نہیں سنبھلتا موت بھی تبھی ہوتی ہے میں سلام پیش نہ کروں اس حسین پر جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی پہ قبول فرما اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ آتے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا وہ بھی برداشت نہ کر پاتا ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشم دید گواہ اور راوی ہے وہ لکھتا ہے کہ میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہوا ہے اور مقتل سے خیموں کی جانب آ رہے ہیں اور وہ جوان اتنا قد آور ہے کہ اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں اور مقتل سے لے کر کے خیموں تک ریت پر ایک لکیر بن رہی ہے تو میں پہچانتا نہیں تھا اس شخص کو وہ نوجوان کون ہے تو میں نے کسی سے پوچھا میں نے کہا یہ نوجوان کون ہے جس کو امام اٹھا کے لے جا رہے ہیں کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا چھ ماہ کا سر ہے اور حضرت امام ہاتھوں پہ لے کے فراق کے کنارے پہ کھڑے یہ تمام حجت تھی پانی کے محتاج نہیں تھے کوثر چھلک کے قدموں میں سلامی دینے آتا حسین ابن علی کے نام پر تو پانی رکتا ہی نہیں ہے میں ذکر کر رہا ہوں سب کی آنکھوں میں پانی نہیں آ رہا یہ پانی تو آج تک سلامی پیش کر رہا ہے پانی کا مسئلہ نہیں تھا تمام حجت تھی کہ تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے اس چھ ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بزارا تو پھر کیا ہوتا ہے پانی نہیں ملتا دو شاخا تیر ملتی چھ ماہ کے بچے کا حلق تیر کاٹ جائے وہ حلق پہ تیر نہیں لگتا باپ کا کلجہ کٹتا ہے لیکن خون ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف اچھال کے بولتے ہیں مالک حسین کی یہ ننی قربانی بھی قبول فرما ہے اکہتر لاشیں لائن میں پڑے ہوئے یزیدیوں کی صفاقی ان کا ظلم اور بربریت ان کے تیور نظر آ رہے ہیں اور خیمے کے اندر پردہ دار سادات بیٹھیں رسول اللہ کی شہزادیاں بیٹھیں ان کا کیا دکھ ہوگا جو امام کے کلاجے میں اور وہ شہزادی ہیں یہ ہیں کسی کا باہر بیٹا لیٹا ہوا ہے ان کے بھتیجے بھانجے باہر لیٹے ہوئے ان کو تلقین کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور امام گھوڑے کی زین پہ سوار ہوتے ہیں بانک پن ایسا ہے جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی زمانے نے دیکھا اکہتر لاشیں اٹھا کے خیموں تک لانے والا حسین جب گھوڑے پہ آتا ہے تو اشکیا کی صف میں کھلبلی مچ جاتی ہے آواز آ رہی ہے یہ کون زی وکار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا تمام جسم نازنی چدا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ نبی کا نور این ہے یہ بال یقین حسین اللہ حضرت امام حسین نے صبر کی جو انوکھی داستان رقم کی ہے کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی آپ صبر کسے کہتے اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے واویلا نہ کرنا منہ پہ تماچے نہ مارنا ناشکری کا کلمہ نہ کہنا اعزا کا ایسا استراب کہ جو شریعت میں نہ محمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا صبر کے بڑے مفاہیم ہیں لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی نماز پڑھتا تھا جب بیٹا فوت ہو گیا اذان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا نماز قضا نہیں ہوئی آپ کہیں کہ بندہ صابر ہے گھر میں میت پڑھی ہے نماز قضا نہیں ہوئی جس کے معمول عبادت قزا نہ ہو وہ صابر کہلاتا ہے صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی گھر میں میت پڑی ہے چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے ہم کہیں گے بندہ صابر ہے اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قزا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو اکہتر لاشیں پڑی ہیں اپنا بدن زخموں سے چور ہے محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو ایک سو تیرہ زخم تلواروں کے تھے اور چوتی گھاؤ نیزوں کے تھے کچھ نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے سابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آ گیا سجدہ قزا نہیں ہونے دیا ایسا سابر ہے کہ سجدہ قزا نہیں ہونے دیا آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اللہمارزان بقضائکا وصبرن علا بلائکا تسلیما لعمرکا اے اللہ سب کچھ کٹا کے اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں حسین کے لخت لخت سے خون بہ رہا ہے لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے عمر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا آواز آ رہی ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے <تصفح> عابد ایسا کہ معمول عبادت کزا نہیں ہوا سجدہ کزا نہیں ہوا اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجنے میں جھکا ہوا تھا کہ دست کاتل نے سرِ انور کاٹ لیا اور پھر سرِ انور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا یزیدیوں <سلام> نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہوئے ہیں دیکھو سرے حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سرے حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی اب بھی یہ اونچا ہے اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو اس انداز سے چڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کا رخ زمین کی طرف تو کسی شاعر نے تخیل باندھا آن کے سر نیزے پہ اور سو زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرزو رکت میں دو سجدے ہوتے ہیں ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی سابر ایسا کہ معمول عبادت نہیں ہوا اور پھر تلاوت بھی قضا نہیں ہونے لگی حسین کا سر نزے کی نوک پہ ہے لبوں پہ قرآن جاری ہے. کیونکہ حسین کو لوریا ہی قرآن کی ملی تھی تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر سیکھا جاتا ہے استقامت سیکھی جا سکتی ہے اور اپنی زندگی میں اس کا چراغان کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس خاندان سے رواداری اور خود داری بھی سیکھی جا سکتی ہے جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کر دیتا ہے اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا جاتا ہے تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی یزید بد بخت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں امام زین العابدین ڈر کے گھبرا کے مشکلات سے میری بیت کر لیں کیونکہ اگر امام زین العابدین بیت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا تو بڑے دکھ دیے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے اطراط پیغمبر کو بازاروں میں پھیرایا اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑے ہوئے تھے لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت ہے لاشے کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں سر یہ ہیں تو اب تو دب گئے ہوں گے تو جو اس نے جواب دیا اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو اس کے موتبید خاص نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے بہت دکھ بھی دیے ہیں ان کو ذہنی اذیتیں بھی دی ہیں بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں ان کا انداز ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ اور مفتوح ہم ہے اور حقیقت ہے بھی یہی اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی حشام بن عبد ملک بنو میاں کا بڑا تگڑا حکمران دان گزرا ہے حج کرتا ہوا حجرسوت کے سامنے آیا دل میں آیا کہ میں حضر عصمت کو چوموں ہجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا جن لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا تو اتنا ہجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی راستہ نہیں دیا وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی رش کم ہو تو میں حضرت عصوت کو بوسا کروں اتنے میں امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے آئے وہ رک کر کے جب حضر عصمت کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی آگے بڑھے حجر عصوت کو چوما اور پھر طواف میں لگ گئے شام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت اور میرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدک سے کہنے لگا منہاجا یہ کون ہے حالانکہ وہ جانتا تھا یہ زین العابدین لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لیے تجا عارفانہ برتے ہوئے کہا منہاجا اے کون ہے وہ جو فرزدک شاعر تھا, تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر لیکن آج اس کی غیرت جاگی جب اس نے کہا من ہاجا یہ کون ہے تو فرزدک نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے اس کو تو بتہ کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاق والے بھی جانتے ہیں کون ہے کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے یہ علی کا شہزادہ ہے رسول اللہ کا نواز اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں کسیدہ لکھ دیا اور اس میں فرزدک نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرا کرنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کر دے گا یہ کل بھی مارفا تھا یہ آج بھی مارفا ہے تیرا من حاضہ کہنا اس مارفا کو نکرا نہیں کرے گا بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدک کو ایک بند کنویں میں ڈلوا دیا قید کروا دیا امام کو پتا چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور جو ہے وہ محبت فرزد کے پاس بھیجی اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا میرا سلام دینا کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کی ہے ساری زندگی اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا اشرفوں کے لیے نہیں لکھا آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ آپ پورا شہر لیں آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے دور کیا جانا اسی محفل سے ڈھونڈ لے ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے شبیر کے نام کے ہوں گے اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے خانوادے کا جو ترہ ہے اور خود داری کا جو انداز ہے وہ دیکھنے کو ملا اور کربلا سے لے کر کے مدینے تک یہ منظر ہر جگہ پہ دکھائی دیا حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیں یا ان کے خاندان کو کوفے کے بازاروں میں دیکھیں یا دمشق کے بازاروں میں یا دربار یزید میں دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ باوجود کے یہ مظلوم ہیں باوجود کے ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی لیکن انہوں نے اس کے جواب کے اندر کوئی شخصی وار نہیں کیا ہے سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے جائیں بلکہ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ اللہ نے مختار سخفی سے یہ کام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا مالک اشتر کی قیادت میں فراد کے کنارے ابن زیاد کے لشکر سے لڑائی تھی اللہ نے مالک اشتر کو فتح دی اور یزیدی بھاگ کھڑے ہوئے کچھ قتل کر دیے گئے کچھ بھاگ گئے کچھ پکڑ لیے گئے ابن زیاد بھی بھاگ کر کے ایک سمت رخ کر جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کی دست برد سے دور ہو جاؤں اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے پٹ گھوڑا دھڑا رہا ہے ادھر پیاس کی شدت ہے زبان کا خشک ہو گیا سہرا کے اندر لگا ہوئے خیمہ دکھائی دیا سوچا کہ اس خیمے والے سے جلدی سے رک کر کے پانی کے دو گھونٹ لے لوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا گھوڑے سے اترا خیمے کا پردہ سرکایا دیکھا کہ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں امام زین العابدین کبھی مدینہ سے باہر نکل کے صحراؤں میں خیمہ گاڑ لیتے مہینہ مہینہ گزارتے یہ کو ایسی جگہ پہ ایک خیمہ گاڑے عبادت میں مصروف تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس نے سرکایا پردہ تو دیکھا امام ہے غیرت ہوتی تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ مانگتا لیکن مرتا تھا کیا کرتا اس نے کہا حضرت مجھے پانی دیجیے امام نے نظر اٹھا کے دیکھا پھر دونوں ہاتھوں سے پیالہ بھرا اور ابن زیاد کو دیا اس نے پانی پیا پیاس زیادہ تھی کہا حضرت اور دیجیے آپ نے پھر دیا اس نے پھر مانگا آپ نے پھر دیا سمجھا کہ امام نے مجھے پہچانا نہیں اگر پہچان لیتے تو میرے منہ پہ تھپڑ مارتے مجھے پانی نہ دیتے میں نے جو ان کے خاندان کے ساتھ کربلا میں کیا تھا تو کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام کی آنکھیں برسنے لگی اور فوارے چھوٹ پڑے عشقوں کے اور آپ نے فرمایا بد بخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا چھ ماہ کے کو بھی پانی نہ دیا تو کہا حضرت اگر آپ پہچان گئے ہیں مجھے تو پھر مجھے تین پیالے لبا لب, لب بھر کے کیوں دیے ہیں کہا جب ہم تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا یہ تمہارے خاندان کی ریت تھی اور آج تم ہمارے گھر آئے ہو جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کی ریت ہے نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا کیے جاؤ میں کارو کام اپنا اپنا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنی زندگیوں میں چراغ کر سکتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کل بھی روشن تھا آپ کا نام آج بھی روشن ہے یزید مر گیا سارا دن بھی ہم نعرے لگاتے رہیں یہ ایسا نام ہے کہ ہر لمحہ اندر ٹھنڈ اترتی رہتی ہے میں کہتا ہوں آج کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا یزیدی ہیں گلی گلی یزید آج بھی موجود ہے مختلف روپوں کے اندر یزید ہے لیکن یزید کو اس قدر امام نے بے نقاب کر دیا کہ آج یزیدی بھی یزید کا نام نہیں لے سکتے اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے دائیں بائیں دیکھ کے لیتا ہے نام لینے سے پہلے شرمندہ نام لیتے ہوئے شرمندہ نام لینے کے بعد شرمندہ میں کہتا ہوں کیسا کہ ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے اے حسین ابن علی تم پر سلام ناز شی نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدان محبت کے امام لالا گوں لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخار ملت بیزا ہے تو رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو واقع ہے ان کو ناز, ناز یہ اجتماع ناز کرنے کے لیے ہم آ حسین والے نہیں ہم وا حسین والے اتنے زخم تو کو ہمالیا کے کلجے پہ لگے تو اس کا بھی پتہ پانی ہو جائے لیکن حسین پھر بھی حق کا لیے کھڑا ہے پھر بھی عظیمت کی داستان رقم کر رہا ہے یہ حسین نبنے علی ہے آج ان کی روح کو خراج پیش کر رہے ہیں محبتوں کے آنسو بھی بہے ان کے نام کے نعرے بھی لگائے ان کے فکر ان کے مشن کو بھی سنا ان کے مناقب بھی روحوں میں اترے اس عظیم کام کو خراج بھی پیش کیا گیا آؤ آج کے اس اجتماع میں عظم کر کے اٹھیں کہ ہم نقوش امام کو خضر راہ بنائیں گے میں کہتا ہوں حضرت امام حسین نے تو لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی اکہتر لاشیں پڑی ہوئی ہیں پردے داروں کے پردوں کا دکھ بھی ستا رہا ہے اور بدن میں تیر پہوست ہیں اور پیزوں کی انیا پسی ہوئی ہے اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آ رہے ہیں آپ نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہم کیسے حسینی ہوں گے کہ دس محرم کے دن بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہوگی اگر دس محرم کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور نام حسین ابن علی کا لیں گے تو پھر حرف حرف ہرف لفظ لفظ منافقت ہوگی آئیے ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نقوش پا کو بھی خزر راہ بناتے ہیں میں ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں امام کے نام کا خود لگواؤں گا لیکن نعرہ بانک سے ہو اوپر نیچے باہر ہجوم محبت ہے تو ذرا یزیدیوں کو پتہ چل جائے کہ امام کا نام آج بھی زندہ ہے اور محبتوں کے یہ تیور نعرہ تکبیر اللہ آپ کو سلامت رکھے حسین کل بھی زندہ تھا حسین نارائ تکبیر نعرہ تکبیر نارا رسال نعرہ رسالت نار حسینیت حسینیت حسینیت علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑیں تو جو رس نکلتا ہے اس کا مصداق کے امام حسین بنتے ہیں جوس کیا نکلتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم پھر لوہ بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے قلم بھی تجھے پکڑا دیں گے پھر تیری تقدیر کے فیصلے کسی اور جگہ نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رزا کیا آئم آ سر ہر آزا تانے رسول السلام یا نان حسنو حسین